سورہ آدیات مچھی ہے اور گیارہ آئے تھے نزول کے اندر چودہ ہے اور ترکی بھی موجود ہے سو ہے اور اس سورت میں حیوانات کے وفا کا ذکر ہے اشارہ ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کو نہیں جانتے ہو جو بے وفائی اور تر کی عبادت کرتے ہو ولا کہ بب ہن قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہام کر اب جو لوگ گوادی ہے وہ پڑھتے ہیں ولا دیا کہ زب یعنی قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ زبا ہوتی ہے کچھ غلط بات ہے زب ہنگ تھوڑے بب ہن تب جمانے ہانپنا گوڑ ہانپتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے فل موریات آ تو خدم پر ٹاپ مارتے ٹاپ مار کر زمین پر جو وہ پاؤں مارتا ہے اس میں نال لگا ہوتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے مارتے ہیں زمین پر ٹاپ چنگاری نکال کر پھل مغیرات صبح پس تک تو تاراج کرتے ہیں صبح کے وقت نہان بس اڑاتے ہیں گھر کو غبار اور سب کبھی جوان بس گزتے ہیں دشمن کے جب بچے میں بڑے بڑے بہادر ہوتے ہیں بڑے جمجو ہوتے ہیں یہ جو سلاؤدین جو سب کا جو نظام لوگوں نے وہ پریکٹسلی کیا ہے اسکرین بنایا ہے بڑے حیران ہوں گے تو سلاؤدین کا گھوڑا سب سے ناراض ہے تو روکنا بڑا مشکل تھا وہ آگے بڑھتا ہے ہند انسان کرو بے شک انسان رب کا نہ ہے اور گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان کٹاتا ہے دشمن کی سبوں میں گھستا ہے وہ ان شہید ہو اس انسان کو خود اس کا پتا ہے وہ ان دل خیر شہید اور بے شک یہ مال کی محبت میں پکا ہے جو مال کی محبت میں پکا ہوں وہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا بیٹا نہیں ہو سکتا شاگرد نہیں ہو سکتا وہ تو مال غور ہے اور مال چور ہے مال قربان کرنا پڑے گا اور مال کو اپنے شیخ پر دوست پر قربان کرنا ہو خواجہ بید اللہ حرار سے رو مایا آئے تھے نا ملنے کے لیے خواجہ بید اللہ حرار بہت بڑے مالدار تھے کئی ہفتے لگے ان سے ملنے کے آج گوڑوں کی نگرانی ہو رہی ہے آج سونا چاندی پیش ہو رہا ہے یا پوچھ پیش ہو رہا ہے چاچ کے وقت بازار سے چاچ پڑ رہے تھے اجازت دیوی کے محروم کو لیاؤ مول داخل ہوئے تو ایس سب سے کہا نمر کرا کی دنیا دوست وہ کتنا باقمال ہوگا کہ کتنی دنیا ہے. خواجہ صاحب نے کچھ کہا نہیں حالانکہ خواجہ صاحب کے متعلق لکھا ہے امام بخاری سے زیادہ حدیث امام بخاری کو, کو, کو چھ لاکھ ان کو نو لاکھ یاد دی. احرار نو لاکھ سنا دن متن یاد وہاں تعدیم کیا یاد کچھ نہیں تھا احترام کیا بچے مجھے شیخ سے ملنا ہے ملتان جا رہا ہوں میں کسی کو ساتھ بھیجوں گا نہیں راستے میں صادق آباد کے پاس چوری ہو گئی تھی اور مہمان کو گرفتار کیا کی پتا چلا آپ نے فوراً ملتان کے بادشاہ کو لکھا کہ یہ تو کونی ہے جو بہت بڑے عالم احترام کرو کیا کر رہا اس نے پایا تھا حد چوا اور محروم کو فوراً احتجاج اور گل کے ساتھ واپس کیا جس وقت شکریہ ادا کرنے آئے میں نے کہا تھا نا مر کر پا کی دنیا دوست دارت وہ کوئی پا کمل نہیں ہو سکتا جو دنیا سے اس کی محبت کرے تو خواجہ صاحب نے اب جواب دیا اگر دارت پر آئے دوست دار دنیا ہو تو دوست پر لٹائی جائے دوست پر لٹائی جائے اور <coughs> لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوست کبھی پوسٹ اتار لیتے ہیں کہتے ہیں چوک روانی رو بسختی تن چوک روانی رو بسکتی اندر مزے دشمنانا پوس بر کو دوستان پوستی دوستی بھی نہیں بلکہ مشہور ہے کہ دوستی ختم کرنی ہے تو بیچ میں پیسوں کا تعلق پیدا کرو بندہ ختم ہو جائے دوست کے بارے میں کچھ ہی کرو دوست کی سویا لے لیے لیجیے تو لے کا رکھ کتا اللہ اکبر و کبیرہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹکٹ ہیں بس کوئی دوستی نہیں ہے میرا پیسہ دے یہ بہت بری بات ہے اور بہت کمزور اخلاق ہے یہ انسان مال کی محبت میں بڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے اس کے لیے دھو کے بھی کرتا ہے چھپاتا بھی ہے ایک یہ فرے ختم ہو جائے مال کا خدا کی کب ہر مومن ہر مولا بڑھ رہا ہے درمیان میں رکاوٹ یہی مال بنتا ہے افلا فلایا نا وہ یہ جانتا نہیں جس بہت سارا معاشروں کو بورے جب وہ جھیر دی جائے گی جو کچھ قبروں میں ہے بہت سے رماصو آسکار کر دیا جائے گا جو دلوں میں ان نرم بہم بہل یو میں دل حبیب بے شک ان کرم اس دن کو خوب خبردار ہو